دیکھیے مثال کے طور پر بہت لوگ کہیں گے بھئی درو شریف پڑھنا منع ہے چند مواقع یہ ہیں مثلا باتھ روم میں درو شریف نہیں پڑھا جائے گندی جگہ پر درو شریف نہیں پڑھا جائے نماز جب پڑھنے کھڑے ہوں تو قیام میں درو شریف نہیں پڑھا جائے اتحیات پڑھنے کے بعد درو شریف پڑھا جائے اتیا سے پہلے درو شریف نہیں پڑھا جائے بلکہ ایک مفتاب قول یہ ہے کہ جب ہم وطر کی نماز پڑھتے ہیں تو دعا قنو سے پہلے درو شریف پڑھا جائے تو یہ جگہیں ممانعت کی جہاں دعا پڑھنی وہاں دعا پڑھیں جہاں قرات کرنی وہاں قرات کریں جہاں سور فاتحہ پڑھنی سور فاتحہ پڑھیں جہاں اطیات پڑھنی اتیاط پڑھنے ان مواقع جو ہیں ان پر درو شریف پڑھنا منع اور اسی طریقے سے احتیاط برتیں کہ ناپاکی کی حالت میں درو شریف نہ پڑھا جائے لیکن کوئی پڑھے تو اللہ کی حمد و ثنا بھی جائے یعنی کوئی آدمی ناپاک ہو جیسے چھیک آئے الحمد للہ کہہ دے یا چھیک کا جواب دے دے یا سبحان اللہ الحمد للہ وغیرہ تو یہ چونکہ قرآن مجید کی قرآت میں نہیں آتے اس لیے ہمدیا کلیمات کہنے میں حرج نہیں اور اسی طریقے سے درو شریف پڑھنے میں بھی حرج نہیں ری کولما نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ اگر کچھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہو ہرشن کے وہ ناپاکی میں جائے مگر وہ اس کے لیے تیمم کر لے غسل کا تاکہ جتنی دیر وہ زمین پر رہے وہ بھی ایک عذاب ہے زمین بد دعا کرتی ناپاک آدمی کے لیے تو تیمم کر لے اور درو شریف یا حمد و سنا پڑھے تو سلام علیکم و علیکم السلام کہے تو یہ اس طریقے سے کرنا اس سے بہتر ہے ورنہ ان مواقع پر جو میں نے بتایا وہاں درود شریف پڑھنا منع بلکہ بے شمار ایسے مواقع جس کے ایک بہت لمبی فہرست بیان کی جا سیکھتے یہاں درود نہ پڑھا جائے اس کے بعد ہر نیک کام میں درود پڑھا جائے ہر نیک کام میں درود پڑھا جائے بلکہ علما نے لکھا ان پڑھ قسم کے لوگ جب حج کرتے وہ دعائیں نہیں پڑھ پاتے حج کی نہ پڑھنا جانتے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے ہماری صلاح فرمائے نماز تک کو نہیں آتی بہت قیامت ہے نا. تو درو حج کرنے تو چلے گئے دعائیں نہیں آتی اب کیا کرے فرماتے ہیں، سب سے بہترین دعا یہ ہے طواف کرے تو بھی درو شریف پڑے حجر عصرت کو چومے تب بھی دروش پڑے صفا مروا کی صحیح کرے تب بھی درو شریف پڑے بلکہ مطلق حدیث میں فرمایا ہر نیک کام کرنے سے پہلے درو شریف پڑھنا کہیں سنت ہے اور کہیں مستحب ہے